سور نور چھٹا رکو آیت نمبر فورٹی ون کیا تم نے نہ دیکھا ان اللہ یسبح سب من سے سماوات آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے وہ پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں انہیں اللہ کی تسبیح کرنا کس نے سکھایا انہیں اللہ کا ذکر کرنا کس نے سکھایا انہیں اللہ نے سکھایا کل قد عالم سولہ تو ہو وہ ہر ایک اپنی عبادت کرنے کے طریقے کو اور تسبیح کرنے کے طریقے کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا اے انسانو اے جنان صرف تم ہو کہ تم گناہ کرتے ہو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہو حالانکہ سب سے زیادہ نعمتیں انسان کو عطا کی گئیں وہ علیم بما يفعلون اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کام کرتے ہیں ولی اللہ ملک والارض اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وہ علّہ اور اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے اس کے دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کرو کیا جواب دو گے کیا معاشرے کا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکو گے جب کوئی عورت یہ کہے کہ میرا شوہر ظالم تھا تو حضرت بی بی آسیہ کو پیش کیا جائے گا فرمایا جائے گا دیکھو ان کا شوہر تو فرعون تھا جو ظالم بلکہ ظالموں کا سردار تھا حضرت بی بی آسیہ کو اس نے شہید کروایا اور کیسے کروایا کہ آپ کو درخت کے تنے پر رکھ کر کیلے آپ کے جسم سے گزاریں اگر حضرت بی بی آسیہ نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے جو بادشاہت اور دنیاوی جمیلوں کی وجہ سے دین سے دور ہوگا وہ کہے گا پروردگار معاملات دنیا میں ایسا پھنسا ہوا تھا تو سلیمان علیہ السلام پیش کیے جائیں گے فرمایا جائے گا دیکھو پوری دنیا کی بادشاہت ہے لیکن کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے آپ کا غفلت میں نہ گزرتا کوئی بیمار ہوگا اور وہ کہے گا پروردگار بیماری کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے میں تجھے یاد نہ کر سکا تو حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے فرمایا جائے گا ان کے تو گھر بار ہلاک ہو گئے بچے شہید ہو گئے تمام مال اسباب ختم ہو گیا خود شدید بیمار ہو گئے مگر ہر موقع پر وہ کہتے ہیں اے پر میرا کیا ہے تیرا تھا جب تک تو نے رکھا میرے پاس اور یہ نعمت مجھے دی میں تو تیرے شکر کا حق بھی ادا نہ کر سکا جب تو نے چاہا لے لیا تیری مرضی ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں کوئی عذر کوئی بہانہ وہاں نہ چلے گا وہ اللہ المصیر اللہ کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کہ تم نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں ثم یو بینه پھر اللہ تعالی نے جوڑ دیتا ہے اب دیکھیں بادل کے ٹکڑے جب جڑ جاتے ہیں تو پورا ایک بادل محسوس ہوتا ہے کوئی اس میں بسا اوقات ایسے جڑ جاتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی گیپ نظر نہیں آتا ثم یا جل پھر اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کو رکامن کر دیتا ہے تہ تہ کر دیتا ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ بادل گہرے ہوتے جاتے ہیں اور اندھیرا بڑھتا جاتا ہے فتح ود پھر تم بارش کو دیکھتے ہو یا خروج من ہی جو بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے ہزاروں بادل ہو اللہ نہ چاہے تو بارش نہ برسے چاہے کتنی پیشی ہو اور جب وہ برسانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا وہ یو نس ضلع اللہ تعالی آسمان سے نازل کرتا ہے پانی کو اولوں کو برف کو من جی بال ان بادلوں میں پہاڑ ہیں مراد یہ ہے کہ پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے پانی برف اور اولے کا ذخیرہ ان بادلوں سے اوپر ہے یہ تو سائنس بھی اب تسلیم کرتی ہے مم بارہ دن تو ان بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ برد کو اولوں کو برف کو نازل فرماتا ہے جہاں چاہتا ہے برف پڑتی ہے جہاں چاہتا ہے اولے پڑتے ہیں جہاں چاہتا ہے بارش ہوتی ہے اور جہاں چاہتا ہے بادل اپنا چہرہ دکھا کر بغیر برسے سے آگے نکل جاتے ہیں فیوسیبی میں یشاؤ جہاں چاہتا ہے وہاں بارش برستی ہے یش ریف ام یشا اور جہاں سے چاہتا ہے بادل بغیر بارش برسائے چلے جاتے ہیں یاد سنا برقی سنا کے معنی چمک برق معنی بجلی بارش کے موقع پر جو بجلی چمکتی ہے یس ہبو <بِلْأَبْصَار> کبھی کبھی تو ایسی زوردار بجلی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کہیں وہ ہماری نگاہیں ضائع نہ کر دے تو بجلی چمکتی ہے بادل گرجتے ہیں اور اس بجلی چمکنے میں اس قدر اس قدر وولٹ ہے اور اس قدر اس کی توانائی ہے کہتے ہیں ایک ہلکی سے جو بجلی آسمان پر چمکتی ہے اس میں اس قدر کرنٹ ہے کہ لاکھوں بلب اس کرنٹ سے جلائے جا سکتے ہیں جب یہ بجلی کسی پر گر جائے تو اس کا کیا حصر ہوگا پورے پورے مکانات پتھر کے مکانات جل جاتے ہیں وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے انسان اس قدر کمزور ہے پھر بھی رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے یو کلب اللہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا ہے یعنی دن کے بعد رات رات کے بعد دن پھر دن آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں پھر راتیں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں ایک نظام ہے جس میں کوئی خل واقع نہیں ہوتا ان کا اس میں نگاہ رکھنے والوں کے لئے عبرت ہے اس رب کی قدرت کی نشانیاں اللہ خلاق اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو یعنی ہر جانور کو اور ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا دابا کی لغوی معنی ہے چلنے والا اور یہاں مراد ہے زمین پر چلنے والا جانور ہو یا انسان ہو اس کی پیدائش پانی کے بے حقیقت قطرے نطفے سے ہوئی فمین ہو میم شی الابت تو ان جانوروں میں سے بعض وہ ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں جیسے سانپ وہ پیٹ کے ازلاد کو ایسی حرکت دیتا ہے کہ سانپ کا چلنا پیٹ پر ہے ومین ہوم مئی ایمشی آلہ اور کچھ جانور دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان ہے بندر ہے بنبانس ہے ایسے بہت سارے جانور ہیں کہ جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں یعنی ان کے دو ہی پاؤں ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جس طرح الگ الگ جانور ہیں اس طرح انسان بھی ایک الگ مخلوق ہے یہ بندروں سے انسان بن گیا ایسا نہیں ہے تو اللہ تبارا کو بطالعہ نے انسان کو دو پاؤں دی جس پر وہ چلتا ہے ومین ہو مئی یمشی آلہ اور بعض جانور ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں یا خلوق اللہ یشا اللہ تعالی جیسا چاہے پیدا فرما دیتا ہے بعض کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو چھ ٹانگوں پہ چلتے ہیں بعض آٹھ پہ چلتے ہیں بعض اس سے زیادہ ٹانگے ہیں چھوٹا سا جانور اکثر گھروں میں نکل آتا ہے جو سانپ کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی ٹانگیں تو دیکھیں آپ کس قدر زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جسے جیسا بنانا چاہے ان اللہ آلہ کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے لقد انزلنا آیات مبینات بے شک ہم نے روشن و واضح آیتیں نازل فرمائی اللہ مئی یشاسوت مستقیم اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے اے پروردگار تو ہمیں بھی سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما وہ یقلون اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ اللہ کے نیک بندے ایمان بھی لاتے ہیں اور ثابت قدم بھی رہتے ہیں تو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر و بر رسول اور رسول پر ایمان لائے وہ اطونا اور ہم نے فرما برداری کی صرف ایمان کا ذکر نہیں فرما بردار بھی ہیں کاش ہم لوگوں کو نہ دیکھیں کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے یہ نام نہاد روشن خیالی کے کیا تقاضے ہیں کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں فما یا من بَعْدِ فریقم پھر بعض لوگوں کی حالات بڑے خراب ہوتے ہیں نصیب اپنے, اپنے پھر ان میں سے گرو ان باتوں سے پھر جاتا ہے انسان کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے کبھی تو آنکھوں سے آنسو کے رہے ہوتے ہیں اور کبھی نماز کا دل ہی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بری کیفیات سے محفوظ فرما ہر وقت دل میں رب کا خوف رہے اور ہر وقت گناہوں سے بچتے رہے تو انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں یا تو فریق کے معنی مفسرین نے فرما وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کا ایمان برباد ہوتا ہے وما اولائک بالمؤمنین پھر یہ لوگ مومن نہیں رہتے اے پروردگار ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما و ادا دو علّہ و رسول اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے لیا کم بئی نہ ہوں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یعنی جب کوئی کہے آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپس میں فیصلہ کروا لیتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہیں جو شریعت کا حکم سننے کو تیار نہیں ہے اِذَا فریقم منہ موردون اس وقت ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے رو گردانی کرتا ہے ایراز کرتا ہے وہ یا کل الحق اور اگر ان کے لیے کوئی فائدہ ظاہر ہو جائے یا تو الزین تو آتے ہیں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اس کی طرف مضرئینین اسے تسلیم کر لیتے ہیں آج بھی یہ ہے کہ نہیں اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور جب کسی کو پتا چلے کہ وراثت میں شریعت کے مطابق مجھے حصہ ملے گا اور جو بھائی کہہ رہا ہے اس سے زیادہ حصہ ملے گا تو مفتی کے پاس بھاگ کے جائیں گے اور جب یہ احساس ہو کہ اگر مفتی کے پاس گئے تو جتنا میں نے حصہ حصے پر قبضہ کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے دینا پڑ جائے گا تو شریعت کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے ہم یہ نہ دیکھیں ہمارا فائدہ ہے کہ نقصان شریعت کے سامنے اپنی گردنیں جھکا لیں افی الوب ہی مردن کیا ان کے دل میں بیماری ہے منافقت کا مرض ہے امیر تابو کیا وہ دین کی باتوں پر شک کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے تو جب ان کے دل میں منافقت بھی نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک بھی نہیں کہ وہ غلط فیصلہ دیں گے تو پھر شریعت کے مسئلے وہ کیوں نہیں مانتے ام یافون رسول کیا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم کریں گے تو کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نہیں آتے مراد یہ کہ کیوں شریعت کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے جو فیصلہ ہوگا ان کے لیے بہتر ہوگا بل الاکمون بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں